وامٹ ہو جاتا ہے ان کو صرف دودھ ہر ہوتا ہے اس طرح کی ایک دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے بس وہ زندہ رہ سکتی ہیں اچھا ان کا یہ مسئلہ بیس بائیس سال سے ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ میری دادی نے ان پر اللہ ان کی مقصد فرمائے ان پر جادو کیا اچھا اور کیونکہ وہ اس طرح کی تھی کہ وہ بہت پیرو فکیروں کے پاس جاتی تھی اس سب لوگ جانتے تھے اب ہم لوگوں نے ڈاکٹر ہر ڈاکٹر کو دکھایا بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا وہ کہتا ہے کہ ان کو کوئی بیماری جتنے ہم لوگ عالموں کے پاس گئے جن جن کا ہمیں پتا چلا hmm. ہم جن کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ ان پر جادو ہے ہم کاٹ نہیں کر سکتے مشکل ہے hmm. دوسرا مسئلہ ہے میری بہن کا हुँ. میری بہن ماشاءاللہ اللہ پڑھی لکھی پیاری سب کچھ ہے لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ کہ ایک رشتہ آیا اس کے لیے हुँ. اور ہمیں وہ لڑکا پسند نہیں تھا کیونکہ ہمیں وہ کردار کا اچھا نہیں لگا ہم اس کے بارے میں کچھ باتیں پتا چلی ہم نے رشتے کو انکار کر دیا وہ بہت آئے ہم نے منع کر دیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے हुँ. تو اس لڑکے نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا کہنا شروع کر دیا کہ میں دیکھتا ہوں آپ کی بہن کی شادی کیسے ہوتی ہے میں اس پہ جادو کرواؤں گا اور ایسا کراؤں گا اس کی شادی کبھی بھی نہیں ہوگی अच्छा. وہ سب سے لے کر ابھی تک اب تین سال ہو گئے اتنے رشتے منگنی تک بات ایک دفعہ اس کی منگنی ایک دن پہلے ٹوٹ گئی لوگ آتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں کہ بس صحیح سمجھ گیا بالکل بہن آپ کا مسئلہ سمجھ گیا بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السّلام جی جی کون سا کہاں سے بات یہ میں سجاد کھوکر بول رہی ہوں وزیر آباد سے جی جی کھوکر صاحب فرمائی جی جی پہلے تو میں یہ پتہ کرنا یہ آپ کا جو زیرو نائن ہنڈریڈ نمبر ہے یہ ٹول فری نمبر ہے کیونکہ دو دو گھنٹے تک اس کو ہم ہولڈ کرنا پڑتا ہے مجھے اندازہ نہیں ہے اس میں لکھا آ رہا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ جس چیز کے اوپر زیادہ بلیو کرتے ہیں نا hmm. وہ مطلب جو ڈس بلیور ہیں نا اس کے بارے میں جادو وغیرہ ٹونل کے بارے میں hmm. ان کے اوپر تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا نہ وہ ان کو ایسی چیزوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے hmm. مومنون کو لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے ان چیزوں کا جو ان کو بلیو کرتے ہیں uh -huh. تو مین یہی بات ہے اگر یہ بات ہوتی تو سب سے پہلے میں تو خود کو ایسا شخص ڈھونڈتا ہوں کہ جو یہ جادو ٹونا کرتا کم کم میں جانچ بچ کے اوپر تو جادو کراؤں گا سب سے پہلے اس کے لیے یار اس کو اپنا چل گیا اس کے اوپر کوئی برے اثرات پڑے تو کسی کے لیے اچھی بشیز رکھتے ہیں اس کا ہم دیکھتے ہیں تو الٹا اثر پڑتا ہے جو لوگ جن کے لیے بھی ہم اچھی یا کرتے ہیں وہ وہ زیادہ رہتے ہیں اور بارے میں ہم برے مطلب حسد والے جذبات یا کوئی ہمارے بارے میں کے بارے میں بھی جب ہم خطر کے جذبات رکھتے تو وہ دیکھتے ہیں وہ زیادہ فلرش کرتا ہے اور جو کٹھور آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ فلرش کرتا ہے چلے آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کم از کم نشانہ رکھا ہوا ہے کسی پہ کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سابق بھائی میں میرا ایک مسئلہ ہے کہاں سے بات کر رہی ہوں جی نیشل آباد سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی میری شادی ہوئی ابھی مطلب میری دوسری شادی ہوئی ہے نا uh -huh. تو میرے شوہر کے جو بچے ہیں ان کو کسی نے یہ بات ڈال دی ہے کہ میں نا تعاویز کرتی ہوں uh -huh. یہ تو میں نے میں جانتی ہوں میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کوئی تعویذ نہیں کیا uh -huh. کیونکہ کوئی عورت نہیں چاہتی کہ میرا گھر خراب ہو ٹھیک ہے اور وہ بھی دوسرا گھر uh -huh. کیونکہ میں اس لیے اور لیکن ابھی تین مہینے کی میری شادی کو نہیں ہے اور ان لوگوں نے کہا کہ کسی نے میرے بچوں کے جو نا کان بھر گئے تھے یہ تعویذ کر کے میں نے کہا بیٹا میں تو اللہ کو نیچے نہیں لا سکتی میں نے رسو ترین صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں لیکن میں قرآن شریف اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کوئی تعویذ نہیں کیا خدا خدا میں نے کسی پہ کوئی تعویذ نہیں کیا میرا رب جانتا ان کے دل میں پتہ نہیں کسی نے کیا ڈال دیا ہے کہ میرا دوسری دفعہ بھی گھر جو ہے نا ڈاواں ہے مجھے شروع سے تعویذ نفرت ہے مجھے ابھی دکھ یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس چیز سے نفرت کی مجھے اسی چیز کا الزام دیا جائے بہت شکریہ کال کرنے کا بہن اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے مفتی صاحب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کال سامنے آ رہی ہیں جو کال نہیں آ رہی ہیں ان کے مسائل یقیناً جو کرنا چاہ رہے ہیں بہت مسائل ہیں کیا کہہ سکتے ہیں ایک اجازت آپ کی ہوتی کالر اور, اور شامل کریں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب میں لاہور سے سلمان خان قادری رضوی بول رہا ہوں جی سلمان صاحب فرمائیے میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عامل تھے تو آپ کبھی ان کا اس طرح سے ذکر نہیں کرتے رہے اور دوسرا ایک ریکویسٹ تھی کہ ہم آپ کا بہت شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ حضرت علامہ مولا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کو کبھی بلائیں اچھا ان بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کی تجویز بہت شکریہ آپ کا بہت کی تجویز نوٹ کر لی گئی ہے انشاءاللہ دیکھیں گے جی مفتی صاحب سوال کیا گیا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کہا جاتا ہے نور من نور اللہ اللہ کے نور میں سے ایک نور تو کہتے ہیں کہ لمبل ولیم یلد آیت ہے نہ اللہ سے کوئی ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی سے ہے تو یہ تو اس کے خلاف خلاف نظر آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے لمبی لد و لمبی اس میں ہے ولادت کی نفی کی, کی نفی اللہ تعالیٰ کسی کے اولاد نہیں نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی اولاد ہے م. م. اولاد والدین کا رز ہوتا ہے لہٰذا ان کے ذہن میں تصور یہ پیدا ہوا اگر نبی کریم کو اللہ کا نور قرار دیا گیا تو یہ گویا کہ اللہ کے نور کا ایک جز بن جائے گا تو اللہ کے نور کے ٹکڑے ہو گئے تو پہلی بات تو یہ کہ اس پر قیاس کرنا بالکل درست نہیں ہے کیونکہ یہ الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس لیے ہم اس کو ادا کرتے ہیں ورنہ شاید ہم بھی احتیاط کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا جاوید رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اس لیے ہم یہ الفاظ قور کر لیتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے کیسے نور سے پیدا کیا حقیقت اس پر متل ہونا بہت مشکل ہے جیسا بلا تمثیل میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک موم جلائیں اور ایک بجھی ہو تو بجھی ہوئی کو اگر اسی جلی ہوئی سے جل لیں تو جلی ہوئی کے نور میں کیا کمی آئی کچھ بھی نہیں ہے اور دوسری روشن بھی ہو گئی تو بس یہ سمجھنے کے لیے ہے بلا تمسیر میں عرض بلا ایسا نہیں ہے کہ ماد اللہ اللہ کے نور کے ٹکڑے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مارے سے وجود میں آیا یہ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ یہ دن اب صلاحت المستقیم والی آیت کے ہم اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے رستے پر چلنے کے لئے تمنا کا اظہار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے جب نازل ہوئی تو اس وقت تو نبی تھے یا صحابہ کرام تھے تو پھر آج کل کے آپ نے کہا کہ تمام جو اولیات ان کے طریقے پہ چل چلنے کا دلیل یہ کیسے بن سکتی ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ کُن عظیم جو ہے قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے پہلی بات تو یہ تو لہٰذا اس زمانے کے لوگوں کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ قیامت تک کے زمانے کے لوگوں کا اعتبار ہوگا انہیں اولیاء کرام بھی ہیں پھر خود خودی آیت قرآن پاک میں موجود ہے کہ ممکن رسول نبی و صدیقین و شہدائی و فالحین تو یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا یعنی انبیاء علیہ السلام شہداء صالحین انبیاء علیہ السلام صدیقین شہدہ صالحین صالحین کی جو شرح ہے وہ یہی ہے کہ صدیقین سے مراد کا قابر صاحب کرام رام ہے اور صالحین سے مراد بقیہ صاحب کرام اور جتنے بھی اس امت کے اندر نیک لوگ گزریں گے سالے کا اطلاق تمام نیک لوگوں پر ہوتا ہے اس سے خود قرآن یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ بعض جو ابھی موجود ہیں ان کی ربی بھی فائدہ مند ہے اور بھی اس کے بعد آتے رہیں گے نیک لوگ ان کی ربی بھی بالکل درست ہے اس سے کوئی حرض نہیں ہے میں نے کہا کہ شادی سے وہیں لڑائی جھنی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہمدان یوگ تعا کرنے والے اس کی ہر غلطی نے غریب اور اپنے بڑے سے بڑے غلطی کی اسی کے وہ اس بارات میں جو ہے بلّے کی صورت میں کچھ جنات مطلب بتایا گیا ہے جس میں ہمارے گھر کے نو برات ڈسٹرب ہوئے اچھا اس میں اب تک ہم پتہ نہیں کتنے پیروں سے کتنے کتنے سے علاج کرا رہے ہیں جو ہماری بیٹی اور دو سالیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے مطلب دو بیٹے ہیں نو رات ڈسٹرب ہو گئے جس میں سے کچھ تو ریلیز ہو گئے لیکن بیٹی ہے اور گالیاں ہیں جو ابھی بھی ڈسٹرب ہیں اور مسلسل ان کا کرارے رہے ہیں لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوتا یا تو مفتی صاحب ہمیں کوئی یہاں پہ کوئی ایسا بتائیں کہ جس میں بہتر ہو جس سے ہم علاج کرا سکیں بالکل آپ کی بات آپ کا کو جواب دیتے ہیں مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے جی بہت کے سوالوں کے جواب باقی جی ہاں ایک بہن نے یہ ہم نے کل بتایا تھا کہ اگر کسی بچے کو گود لینا چاہتی ہے انہوں نے پوچھا تو بچہ ہمارے لیے محرم ہو گیا نا محرم تو میں نے مشورہ دیا تھا کہ ڈھائی سال کے اندر میں اس کو دودھ پلا دیا جائے ٹھیک تو غلط سے ہمیں یہ ہوئی کہ ڈھائی سال تک دودھ پلایا جائے हुँ. یہ نہیں ڈھائی سال کے اندر اندر ایک دبا بھی دودھ پلا دیں हुँ. تو ہر ثابت ہو جاتی ہے راحت ثابت ہو جاتی ہے لیکن بہن نے کہا جس کی اولاد ہی نہ ہو تو ایسے معیار کہ ہماری شادی ہوئی ہے اولاد نہیں ہوئی ہے کہتے ہے ہیں جس کے پاس جاتے ہیں وہ بولتے ہیں جادو ہے تو اللہ تبارک کا تعالی ان کو صبر و تحمل کی فتح فرمائے یہ بات یاد رکھیے کہ زندگی اور موت اللہ تبارک کا تعالی کے دستے قدرت میں ہے اور ان کا ایک وقت مخصوص ہے اگر آپ کے ہاں کوئی اولاد ہونی ہے اور اس کا اللہ نے ایک وقت مخصوص رکھا ہوا ہے تو کوئی جادو اس کو دور نہیں کر سکتا ہے یہ ایمان رکھنا واجب ہے اگر خدا نخواستہ کو یہ ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے لیکن کسی کا جادو درمیان میں رکاوٹ بن رہا ہے تو گویا کہ اس کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ بعض جادو ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں صحیح اور یہ سر کفر ہے اچھا اس لیے بس یہ یقین رکھیں کہ آپ کے اولاد اگر ہونی ہوگی انشاءاللہ تو اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور جب اس کا وقت آئے گا تو اس ساتھ سارے جادو ٹونے سب فیل ہو جائیں گے لیکن تدبیر اختیار کرنا ہمارے نبی کریم کی سنت سننا تدبیر ضرور علاج کرتی رہیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے روحانی بھی جسمانی ہاں میڈیکل بھی علاج کرواتی رہیں اور یہ کہ روحانی بھی کروائیں یہ کہا کہ کالا علم کالے علم کو ہی یہ کاٹتا ہے بعض نے یہ کہا تو ایسا نہیں ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی کاٹ کے لیے روحانی علم کو استعمال فرمایا یہ غلط نظریہ ہے ایک یہ کہا کہ آپ نے جو حدیث پیش کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والی انہوں نے بچوں کے گلے میں تاویز ڈالا تو بڑوں کے لیے گلے میں تعویز ڈالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز بچوں کے لیے جائز ثابت ہو گئی تو شرع قانون ہے کہ وہ بڑوں کے لیے بھی جائز ہے اس کا عدم جواز ہوتا تو بچوں کے لیے بھی اس کا عدم جواز ہی ہوتا اور لہٰذا بڑے بھی اس کے اوپر قیاس کر کے اس کو پہن سکتے ہیں صحیح ایک بھائی نے سوال کیا کہ سات مرتبہ سورہ فاتحہ اور سات مرتبہ درد پڑ کے بعد پر دم کیا جاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے تو یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے ایک کافر سردار کو جس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا سات بار سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے دم فرمایا تھا تو اس کو شفا حاصل ہو گئی تھی اس لیے سات کی عدد کو ذرا فوقت دی جاتی ہے تو اس میں یہ فضیلت ہے کہ انشاءاللہ شفا کا حصول ممکن ہو جاتا ہے ایک یہ کہا کہ اگر اصلاح کے لیے کسی کی اصلاح کے لیے روحانی طور پہ جو چیز اختیار کی جائے اس سے نہ ہو رہی ہو تو کیا کالے علم سے اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کے لیے غلط طریقہ اختیار ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ اکثر شرکیہ اور غلط قسم کے کلمات پر مشتمل ہوتا ہے روحانی طریقے سے کریں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں انشاءاللہ اصلاح ضرور ہوگی ٹھیک یہ کہا کہ غلباً بیوی کو یا شور بیوی کو گالی کرتے ہیں تو کیا کیا جا کے لیے اس کے لیے تو یہی ہے کہ مطلب ان کو بڑے جو ہیں گھر کے وہ بیٹھ کے ان کو سمجھائیں پیار محبت کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے دلائل ان کے سامنے رکھے جائیں اس طرح کا یہ عمل غیر مناسب ہے اور بچوں میں بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے شراب سمجھانا نافذ دے گا یہ پوچھا کہ کیا ایسے تاویزات ہوتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کچھ موکلات ہیں اور سارے زندگی حفاظت کرتے رہیں گے تو ایسا ہوتا ہے یا جو ہوتا ہے موقع اسے جس آپ نے کوئی کام سپرد کیا ہو ٹھیک ہے یہ فرشتے بھی ہوتے ہیں جنات بھی ہوتے ہیں تو بعض کاویزات ایسے ہیں جن میں ایسا ایسے وظائف لکھے جاتے ہیں کہ جن سے بعض فرشتے مانوس ہوتے ہیں اور جس صحیح مقصد کے لیے تاویز دیا گیا ہوتا ہے وہ فرشتے اس صحیح مقصد کی تکمیل میں معاون ہوتے ہیں تو اس کا بارہ بھر تصور موجود ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک, ایک کہ یہ پوچھا بھائی مجھے کسی نے نیالیہ نے پاک تحفے میں دی کہ اس کو سینے پر لگا لیں تو اب یہ کیا ہمارا سینا قابل ہے اس کو لگائیں اور اس میں بے ادبی کا تصور واش روم وغیرہ جاتے ہوئے یہ انہوں نے تعویذ پر بھی سوال کیا تو جہاں اگر یہ گمان ہو اس سے بے ادبی کا ارتقاب ہوگا تو پھر اس قسم کے نارین پاک نہ لگائے جائیں اور تاویز اور اس کا ناریین پاک کا بھی یہ ہے کہ جو استعمال کر رہا ہو واش روم میں جانے لگے تو پہلے ان کو باہر اتار کر جائیں پوخانے پوخانے پوخانے اندر کے چلا جاتا ہے تو مطلب یہ کہ اگر تعویذ پلاسٹک میں لپیٹ کے انجامہ کیا ہُوا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن پھر بھی اس کو ادب یہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ بھارت چھوڑ کر جائیے لے گیا تو تمہارا کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں چوہدری محمد سہیل رضا جناب غلام مظفر گڑھ سے جی چوہدری صاحب فرمائیے سر اس طرح ہے کہ ایک تو آپ تمام آدمی اسلام کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بات برکت مہینے کے دشہر ہم سب پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے آمین آمین دوسرا سر میں نے گزارش کرنی تھی اپنا ناتخا صاحب سے کہ اگر یعنی فرمائش پوری کر سکیں گے میری گزارش ہے گزارش کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گا یا رسول اللہ صلی اللہ ضرور ان شاء اللہ آپ کو سنوائیں گے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حالیہ وسلم بھائی الحمد للہ صاحب کو بہت بہت السلام علیکم السّلام صاحب میں محمد عدنان بات کر رہا ہوں لاہور سے جی عدنان صاحب مفتی صاحب میرا آپ سے سوال تھا کہ یہ جو کالے علم والے آپ کو پتا ہے یہ کس کس طرح سے علم کر کے اور کس کس طرح سے شیطان کو پوچھ کر کے تو یہ مسلم امہ کے خلاف کیریئر کتیں کر رہے ہیں ایون کے قتل قتل ہوگا ح تک ان کے بڑے عام ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا हुँ. میرے اتنے جاننے والے اتنے میری آنکھوں کے سامنے سے گزرے میں نے آپ سے پوچھنا پوچھا تھا کہ یہ کسی طور پہ واجب القتل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اچھا بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا جی وہ صاحب بھائی نے کہا کہ کیا دشمنوں کے لیے بددآ کرنا جائز ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ہی ثابت ہے کہ آپ نے کف لسان فرمایا زبان کو روکا اور بد دعا بھی آپ سے منقول ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنفی طبیعت ایسی تھی کہ آپ کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے یقیناً جب آپ نے بد دعا دی جی تو اللہ کے حکم سے ہی تھی ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ عمل رہا ہے کہ آپ دشمنوں کو معاف کیا کرتے تھے تو حتی تک ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بدعایہ کلیمات نہ نکالے لیکن اگر کسی کا شر آپ کی ذات سے ہٹ کر دوسرے مسلمانوں تک پہنچنے کا امکان ہو بلکہ یقین ہو تو پھر اس کے لیے کوئی بد دعا کرنا جائز ہے خواتین ریزر یوز کر سکتی ہیں اس میں حرج نہیں تصویریں آویزہ کرنا چاہے چھوٹوں کی ہوں چاہے بڑوں کی ہو اگر تازیمن گھر میں لگائیں گے تو یہ گناہ ہے اس کو اتارنا چاہیے جادیں اپنے کے لیے اس کہتے ہیں احتیاطی تدابیر نہ کی جائیں تو اس کے لیے بہت سی باتیں بیان کی, یہ کی ہے کہ جو روزانہ صبح نہائے تو یہ جادو سے محفوظ رہ سکتا ہے اس کے علاوہ اکثر پاک رہنے کی کوشش کریں کبھی غسل بازیب ہو جائے تو اس کو زیادہ طوالت نہ دیں کیونکہ جادو ناپاکی کی حالت میں بہت تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہے اس کے علاوہ شریعت پر عمل کریں قرآن و حدیث پر عمل کریں تو ان اس کے اثرات جو ایک عام شخص پر ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں بہت کم ہوں گے تو یہ چند تدابیر اختیار کریں اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو رکھنے کے لیے عالم حضرات جن پر ذمہ داری ہے وہ کردار ادا کریں تو ہم نے پہلے بھی بات عرض کی کہ صرف علماء پر ہی یہ ذمہ داری نہیں ہے ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے ہم بھی انشاءاللہ کریں گے اور آپ بھی کیجیے ایک یہ پوچھا کہ یہ دادی نے جادو کرا دیا تھا والدہ پر وہ کچھ بھی نہیں کھا پاتی ہیں صرف دودھ ہے باقی امیٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات اگر یہ کھانے میں رکھ کر کوئی چیز کھلائی جائے تو وہ پھر ایسا میدے میں صلاحیت کر جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ میٹنگ ہی ہوتی رہتی ہے تو اس کے لیے کسی اچھے عامل سے رجوع کریں جیسے یہاں پر بھی ہمارے پروگرامس آتے ان میں رجوع کر لیں تو ان علاج ممکن نہیں ہو جائے گا صحیح اس طرح کہتی ہیں بہن کا رشتہ تھا تو وہ لڑکے نے کہا میں اس کی کبھی شادی نہیں ہونے دوں گا اس میں بھی یاد رکھیں. یاد رکھیں کہ رشتے آسمان پر بنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادیوں کے لیے بھی وقت مخصوص رکھا ہے کیونکہ اس کے بعد اولاد کے وقت مخصوص ہوتا ہے لہذا وہی بات ہے کہ احفاظ اوقات اللہ کی مرضی اور کسی کا کرائے اور جادو ان میں بہم موافقت ہو جاتی ہے تو آپ اللہ سے توقع کر کے تدابیر اختیار کرتی رہیں تو انشاءاللہ بہتری کی خبر امید ہے ایک یہ کہا کہ جو یقین رکھتے ہیں تاویز گنڈوں پہ جادو پہ انہی پر ہوتا ہے باقی پہ نہیں ہوتا میں تو کہتا ہوں مجھ پہ کرائیں تو اس قسم کے دعوے نہیں کرنے چاہیے بعض اوقات بڑا خطرناک معاملہ بھی ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کسی شے پہ یقین رکھتا ہے تو نفسیاتی طور پہ اس کے زیادہ اثر ہو جاتا ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن ان چیزوں کی حقیقت ہے روایات میں موجود ہاں بھارت ان کی حقیقت ہے اس لیے روایت میں موجود ہیں بالکل صحیح ہے ایک یہ بات ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ بات بہن نے بڑے دردناک انداز میں کہی کہ ان کی دوسری شادی تھی اور ان کے دوسرے شوہر کے بچوں کے سین میں ڈال دیا گیا ہے کہ میں نے ان پہ تعویز کروائے ہیں تو اب آپ بتائیں اب بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ تو بچے اگر سن رہے ہوں تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ بغیر کسی کامل یقین کے کسی مسلمان بدگمانی کرنا یہ حرام ہے صحیح اس وقت وہ, وہ اس نے تو کروایا نہیں وہ تو گناہ نہیں ہو رہا بدگمانی کرنے والے گناگار ہو جائیں گے صحیح. اس لیے پہلے تصدیق کروائی جائے آپ کے پاس تصدیق کا کیا پیمانہ ہے کہ کس نے جادو کروایا صحیح. صحیح. زن ہے یہ کسی صحیح. کی کہی ہوئی بات ہے اور یہ مناسب نہیں ہے صحیح صح. رازیم ایک مختصر لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم کو خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ نات شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محمد رضوان قادری جو اشرف حاصل کر رہے ہیں جی رضوان بھائی لگیا لائی رکھی سونے لگیاں نے موجن لائی رکھی سونیا چنگیا کے مندیاں چنیا آ کے مندیا نمائی رکی سونے لگیا موجا میں تویا جی تایا رکھو چنگے آ کے مندیا چنگے آ کے مندیا نوائی رکھی سونے لگیا نے موج کسی نکھڑا سونایا مینو نے ند ند لایا نہیں کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں سنایا نہیں تیرے پاجو کسے مینو سینے نال لایا نہیں تیرے تر بو کسی مینو سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا لائی رکھی سونیا سینے نگ لایا لائی رکھی سوڑیا چنیا مندیا چنگیاں آسے مندیا چنگی من ن بھائی رکھی سویا لگیا نے موج ہوں لائی رکھی سونیا چنگیا کے مدیا چنگیا کے منڈیا نبھائی رکھی سونے رکھی سوڑیا ماشاء اللہ اللہ شامل کرتے تھے السلام علیکم جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر محمد اکرم بات کر رہا ہوں میں ضرور نوکش جی اکرم صاحب فرمائیے سر میرا یہ ہے کہ اچھے سے تعبیض ہے پیروں میں اور بازوں میں باندھتے ہیں <تصفح> کون سا اور کہاں سے کہاں سے بات کر رہے ہیں تسلیم میں حافظ ریاب بول رہا ہوں دبئی سے آج پروگرام میں دیکھا اور یقین مانچین مانے کے جذبات قابو میں نہیں ہیں کیونکہ کچھ پروگرام سے ہیں کہ جو ساری طرف سے مقبولیت توڑ نہ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں اور آج کا پروگرام دیکھ کر سن کروٹ اس بات جی جی جی ایمان ہے کی رمت لامت رہی جی ہے یہاں جی یہ دش ہے اور ان کے لیے مزید مرکز کا مشورہ یہ تھا کہ ایمان غزالی رحمت اللہ نے شاد فرمایا کہ آدمی اپنے گناہوں پر توبہ کرے اور پھر آئندہ کے بارے میں غور کرے اب مجھے کیا کرنا ہے کیونکہ پچھلے گناوں پر توجہ موجودہ وقت وقت کی برکات سے معروم کروا دیتی ہے کرم کیا ہے اب اس پر استقامت کرنا استقامت قائم رکھنا اللہ کے اس کرم کو ساتھ رکھنا یہ امن ان کے لیے بہت ضروری ہے صحیح صحیح تو اب یہ کوشش یہ کریں کہ جو انہوں نے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط کام کیا اس کو تدارک کرنا ہے صحیح اور, اور جی کہ یہ ہے کہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اور جن لوگوں کو کے خلاف انہوں نے کوئی عمل کیا ہوتاویزات کی ہوں ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں اص ثاب کریں تو انشاءاللہ پھر برود قیامت نبی کریم صلی اللہ عرم فرمائیں گے گناہ گاروں پروں پر نیکوں پرو سب پر شفیق اور رحیم اور کریم ہے تو انشاءاللہ, بشت انشاءاللہ بشت ان کی شفاعت کا سلسلہ ضرور ہوگا اس یقین کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ بہت سے یہ بھی نصیحت ہے صحیح کہ جو اگر اس طرح کے کام میں ملوث ہیں جادو کرتے ہیں کالا جا کرتے ہیں لوگوں کو لیتے ہیں اس طرح کا یہ ہیں یہ سب غلط, غلط غلط ہے اور یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان کو اتنا اچھا موقع ملا رمضان کی برکتوں سے عام طور پر تسلیم صاحب یہ چیزیں ایک تو کاروبار ہے دوسرا ہمارے یہاں پہ مسئلہ ہے کمپلیکس کا کار حرد یہ ان چیزوں کی طرف لے جاتا ہے بعض کا دشمنی ہوتی ہے جو اس چیز کی طرف لے جاتی ہے انسان کمزور ہوتا ہے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ, تعالیٰ میری ہر حال میں مدد کرے گا کہ جو شخص کمزور ہوگا اس کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا وہ چاہے اس کے مقابلے میں کتنے طاقتور کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر واقعی ہی یہ معاملہ ہی یقین کا ہے کہ اس کا ایمان یقین کامل ہو ہماری کوشش صرف وہی ہے جتنا ہمیں اختیار دیا گیا ہے صحیح ہم اپنے اختیار سے ہر ہٹ کریت کے خلاف کام کریں گے تو شاید پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہو صحیح وہ سب صاحب کیا کہیں گے کہ وہ یہ سب چیزیں جب ایک یقین آ جائے ایک معلوم ہو گیا ذہنی طور پر اقلی دلائل بھی موجود ہیں قرآن اور حدیث کی سب چیزیں اس آ گئیں کہ کام کر رہے ہیں جادو کر رہے ہیں اور ان کر رہے ہیں تا رہے تاویز گنڈے غلط کاروبار چلائے, چلائے ہیں ان کو بھی یہ پتا چل یا پھر دو طبقے کیوں مان میں مختصر سب وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کیسے ہیں آپ میں الحمدللہ اللہ کے فرض وکم سے بہت ہی اچھا ہوں کیونکہ میں اس وقت ابھی ابھی خزیر پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر تو منورہ میں حاضر ہوا ہوں ماشاء اللہ اس کا مطلب آپ نے عمرہ کر دیا ہے جی ہاں اس کے تو فیل عمرے بھی رب نے کرا دیے مراد اس پاک در کی ہے میں اب تعارف آپ کا کرا دوں مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ آپ خوشبو ہوا بہار کی ہے ہمارے ساتھ الحاج محمد اویس رضا قادری ہے مدینہ شریف سے مدینہ منورہ کی پرخ فضاؤں سے ہم ہم آپ کو غالباً مفتی اکمر صاحب بیٹھے ہوں گے مفتی عامر صاحب, صاحب ہیں مفتی عامر صاحب ہیں اور رضوان قادر رضوان قادر صاحب ناتھ خاں اور بہت آمیر سے آمیر اور بھی یہاں پر اس چیز کے امیدوار ہیں کہ مدین کا ذکر ہو میں تمام ٹو ٹی وی کی خصوصی پوری انتظامیہ بالخصوص حاجیت الہو صاحب اور ہمارے اس پروگرام کے ڈائریکٹر خلیل واسی اور عالم اسلام میں اور جہاں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے جتنے بھی پیارے اکالے سر تنخ ہیں ہیں ان تمام کی بارگاہ میں مدینہ کی فضاؤں سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی آپ کو سب کی جانب سے دیکھیے ایک تو عمرہ مبارک اور آج اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہو ابھی کچھ دیر پہلے تو ایک بہت ہی انقلاب آشنا کال آئی تھی جس میں ایک شخص نے کنفیشن کیا لائیو آکر اور اپنی ندامت کا اظہار کیا میں چونکہ اس وقت میرے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے میں اس انقلاب اپنی کال سے محروم رہا بہرحال آپ نے سنا ہوگا یقین آپ ذکر کریں گے اس بات کا میں مفتی صاحب کو بہت محبت سے سلام پیش کر رہا ہوں وہ جواب بھی ان ان کا مجھے موصول ہوا اور انشاءاللہ شاء نے چاہا اور واپسی ہوئی اگر ہمم تو صحیح ٹائم میں ان آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ شاء بہت انتظار ہے ہمیں بھی اور آپ کے بہت سے چاہنے والوں کو جی جی ضرور ان شاء دعا کیجئے گا میرے لیے میں آپ لوگوں کو دعا کروں گا انشاءاللہ ابھی یہ کہ میں ابھی ابھی پہنچا ہوں ہوٹل وغیرہ لے کے فارغ ہوا ہوں اور انشاءاللہ ابھی حاضری کے لیے حاضر ہونا انشاءاللہ صحیح جہاں اپنا سلام پیش کروں گا وہیں ان شاء اللہ آپ دوں اور سلام پیش کروں گا بڑی نوازش میں چاہتا ہوں کہ اگر ان جس طرح ابھی ایک کال بھی آئی اور یہاں پر کچھ کیفیات بھی ایسی ہیں اور عام ناظرین کی کیفیات ایسی ہیں کہ ہم اس گناہوں کی عادت سے پیچھا چھوڑا لیں تو اگر مدین پاک سے اور آپ ماشاءاللہ اللہ یہ ایک استغاثہ یہ ایک التجا یہ ایک مناجات ہم سب کی جانب سے پیش کریں گن छुड़ा میرے مالا گناہ ہو کی عادت چھڑا میرے مالا مجھے نیک انسان بنا میرے مالا جو مجھے اے تبدا بنا میرے مانا مجھے نیک انسان مجھے نیک انسان بنا میں مجھے دیکھ انسان اللہ بارک اللہ اویس بھائی آپ نے مدینے میں بیٹھ کر یہ التجا ہم سب کے لیے سب ناظرین کے لیے کی اللہ آپ کو خوش رکھے آمین کیا کہیے گا اور یہ جگہ ایسی ہے قسیم بھائی یہاں کہنے سکی بات ہے یہاں تو جذبات, جذبات بولتے ہیں آخ بولتی ہیں جذبات بولتے ہیں دل بولتا ہے اللہ کرے ہماری آنکھیں بھی ایسی ہو جائیں کہ ہماری آنکھیں میں کہنے لگیں کیا بات بس یہ دعا کیجئے کہ جب تک ہم مدین شریف میں رہیں جو بھی ظاہر یہاں پہ آیا جب بھی مدین شریف میں آئے جب تک رہے ایمان و عاطف کے ساتھ رہے اور بے آدبی سے بچے اور بے ادبوں سے بھی بچے آمین آمین انہیں اس جگہ کے چپے چپے کا عدب نصیب فرمائے آمین یقین کریں ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم یہاں آ آس سکیں یہ کرم ہے حضور کا کہ وہ بلا لیتے ہیں ورنہ ہم اس لائق نہیں کہ ہم یہاں حاضری دکھائیں کیونکہ کتے کا کام جو ہوتا ہے وہ گھر کے اندر نہیں ہوتا گھر کے باہر ہوتا ہے صحیح یہ کرم نوازی ہے حضور کی جو بلا لیتے ہیں دعا کیجئے میں بھی دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو سال بھر رہ گئے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی مدینہ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے بار بار مدینہ دکھائے آمین بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ, شکریہ اویش بھائی ہمارے ساتھ آج